غزبت الفتح اعظم جس وقت قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین حدیبیہ میں صلح ہوئی اور عہد نامہ لکھا گیا تو اس وقت دیگر قبائل کو اختیار دیا گیا کہ جس کے عہد اور عقد میں چاہیں شامل ہو جائیں چنانچہ بنو بکر قریش کے عہد میں اور بنو خزاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شامل ہو گئے ان دونوں قبیلوں میں زمانہ جاہلیت سے انبن چلی آتی تھی جس کا سبب یہ تھا کہ مالک بن عباد حضرمی ایک مرتبہ مال تجارت لے کر خزا کی سرزمین میں داخل ہوا خزاء کے لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا اور اس کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا بنو بکر نے موقع پا کر حضرمی کے معاوضہ میں بنو خزاء کے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا قبیلہ خزاعہ نے اپنے ایک آدمی کے معاوضے میں بنو بکر کے تین سرداروں زویب اور سلما اور کلثوم کو میدان عرفات میں حدود حرم کے قریب قتل کر ڈالا زمانہ جاہلیت سے زمانہ بیست تک یہی سلسلہ رہا ظہور اسلام کے بعد اسلامی معاملات میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے سلسلہ رک گیا خدیبیہ میں ایک میعادی صلاح ہو جانے کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے سے معمون اور بے خوف ہو گئے بنو بکر نے اپنی دشمنی نکالنے کا موقع غنیمت سمجھا چنانچہ بنو بکر میں سے نوفل بن معاویہ دیلی نے معا اپنے ہمراہیوں کے خزاء پر شب خون مارا رات کا وقت تھا خزاع کے لوگ پانی کے ایک چشمے پر سو رہے تھے جس کا نام وطیر تھا قریش میں سے صفان بن امیہ اور شیبہ بن عثمان اور سہیل بن عمر اور قویتب بن عبدالعضیٰ اور مکرز بن حفظ نے پوشیدہ طور پر بنو بکر کی امداد کی خزاں نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی مگر ان کو بھی قتل سے پناہ نہ ملی قریش نے بنو بکر کی ہر طرح سے امداد کی ہتھیار بھی دیے اور لڑنے کے لیے آدمی بھی خزا کے لوگ مکہ میں بدیل بن ورقہ خزائی کے مکان میں گھس گئے مگر بنو بکر اور روسائے قریش نے گھروں میں گھس کر ان کو مارا اور لوٹا اور یہ سمجھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہ ہوگی جب صبح ہوئی تو قریش کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور یہ سمجھ گئے کہ ہم نے عہد شکنی کی اور جو معاہدہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادیبیہ میں کیا اس کو ہم نے اپنی غلطی سے توڑ ڈالا عمر بن سالم خزائی چالیس آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینہ منورہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے عمر بن سالم نے کھڑے ہو کر یہ عرض کیا اے پرور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ اور ان کے باپ عبد المطلب کا قدیم عہد یاد دلانے آیا ہوں زمانہ جاہلیت میں خزاں حضرت مطلب کے حلیف تھے اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح ہم آپ کے حلیف ہیں اسی طرح ہمارے باپ دادا آپ کے باپ دادا کے حلیف تھے قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی اور آپ کے پختہ عہد اور پیمان کو توڑ ڈالا ان لوگوں نے چشمہ وطیر پر سوتے ہوئے ہم پر شبخون مارا اور رکو اور سجود کی حالت میں ہم کو قتل کیا اور مقام کدا میں آدمیوں کو ہماری گھات میں بٹھلا دیا اور ان کا گمان یہ تھا کہ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ بلاؤں گا اور وہ سب ذلیل ہیں اور شمار میں بھی بہت کم ہیں اور ہم بمنزلہ باپ کے ہیں اور آپ بمنزل اولاد کے اس لیے کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزا کی تھی اور اسی طرح قصی کی ماں فاطمہ بنتساد بھی قبیلہ خزا کی تھیں اس تعلق کی بنا پر ہماری نصرت اور اعانت آپ پر لازم ہے اور اس کے علاوہ ہم ہمیشہ آپ کے موتی اور فرمابردار رہے کبھی آپ کی اطاعت سے دستکش نہیں ہوئے اس لیے آپ سے امید ہے کہ اپنے جانصاروں اور وفا شعاروں کی مدد فرمائیں گے بس ہماری فوری مدد فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کی تائید فرمائے اور اللہ کے خاص بندوں یعنی اپنے صحابہ کو حکم دیجیے کہ وہ ضرور ہماری مدد کو آئیں اور جب عباد اللہ کا لشکر ہماری مدد کو آئے تو اس میں اللہ کا رسول ضرور ہو جو ظالموں سے جنگ کے لیے تیار ہو یعنی فقط سریا بھیجنے پر اکتفا نہ فرمائیں بلکہ اس لشکر کے ساتھ خود بھی بنفس سے نفیس تشریف لائیں اور اگر وہ ظالم آپ کو کوئی ذلت پہنچانا چاہیں تو آپ کا چہرہ مبارک غیرت و حمیت سے ٹمٹمائے گا اور ایسے لشکر کو ساتھ لے کر آئیں جو دریا کی طرح جھاگ مارتا ہو مغازی ابن آئض میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سن کر نصرتا یا امر بن سالم کہا اور بعد یہ دریات فرمایا کہ کیا کل بنو بکر اس میں شریک تھے امر بن سالم نے کہا سب نہیں بلکہ بنو بکر میں سے صرف بنو نفاسہ اور ان کے سردار نوفل اس میں شریک تھا آپ نے ان کی اعانت اور امداد کا وعدہ فرمایا اس کے بعد یہ وفد واپس ہو گیا اور آپ نے ایک قاصد قریش مکہ کے پاس روانہ کیا کہ ان کو یہ پیام پہنچا دے کہ تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لیں نمبر ایک مقتول خزاء کی دیت دے دی جائے نمبر دو یا بنو نفافہ کے عہد اور آقت سے علیحدہ ہو جائیں نمبر تین یا معاہدہ حدیبیہ کے نسخ کا اعلان کر دیں قاسد نے جب پیام پہنچایا تو قریش کی طرف سے قرطہ بن عمر نے یہ جواب دیا کہ ہم نہ نے خزاں کی دیت دیں گے اور نہ بنو نفاسہ سے اپنے تعلقات کو منقطع کریں گے ہاں معاہدہ حدیبیہ کے نسل پر ہم راضی ہیں لیکن قاصد روانہ ہونے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی اور فورن ہی ابو سفیان کو تجدید معاہدہ اور مدت سلوح کو بڑھانے کے لیے مدینہ روانہ کیا تجدید معاہدہ کے لیے مکہ سے ابو سفیان کے روانگی ابو سفیان تجدید صلح کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ابو سفیان مکہ سے مدت سلو کو بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے چنانچہ ابو سفیان مکہ سے روانہ ہوا اور مقام اصفان میں پہنچ کر ابو سفیان کی بدیل بن ورقا خزائی سے ملاقات ہوئی ابو سفیان نے بدیل سے دریافت کیا کہ کہاں سے آ رہا ہے بدیل نے کہا میں اسی قریب کی وادی سے آ رہا ہوں بدیل یہ کہہ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اس کے بعد ابو سفیان کو خیال آیا کہ بدیل ضرور مدینہ سے واپس آ رہا ہے چنانچہ ابو سفیان نے اس جگہ کو جا کر دیکھا جہاں بدیل نے اونٹ بٹھلایا تھا بدیل کی اونٹنی کی مینگنی کو توڑ کر دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹلی برآمد ہوئی ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم بدیل ضرور مدینہ ہی سے آ رہا ہے اور یہ گٹلی مدینہ ہی کی کھجور کی ہے ابو سفیان مدینہ پہنچ کر اول اپنی بیٹی ام المن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ابو سفیان نے کہا اے بیٹی تو نے فرش کو لپیٹ دیا کیا فرش کو میرے قابل نہ سمجھا یا مجھے فرش کے قابل نہ سمجھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اس پر ایک مشرک جو شرک کے نجاست سے ملوث اور آلودہ ہو نہیں بیٹھ سکتا ابو سفیان نے جھلا کر کہا اے بیٹی خدا کی قسم تو میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی ام حبیبہ نے کہا شر میں نہیں بلکہ کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کے نور اور ہدایت کی روشنی میں آ گئی اور آپ سے تعجب ہے کہ آپ سردار قریش ہو کر پتھروں کو پوچھتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں قریش کی طرف سے تجدیدِ معاہدہ اور مدتِ صلح کو بڑھانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا بارگاہ رسالت سے جب کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے سفارش کی درخواست کی ابو بکر نے فرمایا میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا اور ان سے سفارش کی درخواست کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اللہ اکبر میں تیری سفارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں دنیا میں اگر کوئی ساتھی مجھ کو میسر نہ آئے تو میں تنہا جہاد کرنے کو تیار ہوں یہ سنتے ہی چپکا حضرت علی کے پاس آیا اس وقت ان کے پاس ان کی بیوی فاطمت الظہرا اور حسن رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو سفیان نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا اے ابو الحسن ہم آپ سے قرابت میں سب سے قریب ہیں میں ایک شدید ضرورت سے آیا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ ناکام واپس نہ ہوں لہذا آپ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش فرمائیے حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ قصد فرما لیا ہے لہذا اب کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ سکے ابو سفیان یہ سن کر حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے بنت محمد اگر آپ اس بچہ یعنی امام حسن کو یہ حکم دیں کہ وہ یہ پکار دے کہ میں نے قریش کو پناہ دی تو ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار مان لیا جائے حضرت فاطمہ نے فرمایا اول تو یہ کم سن ہے یعنی پناہ دینا بڑوں کا کام ہے دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف مرضی کون پناہ دے سکتا ہے ابو سفیان نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا معاملہ سخت ہو گیا آخر مجھ کو کوئی تدبیر بتلائیے حضرت علی نے کہا اور تو کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا صرف اتنا خیال میں آتا ہے اگر اس کو تو اپنے لیے مفید اور کارآمد سمجھے تو کر گزر وہ یہ کہ مسجد میں جا کر یہ پکار دے کہ میں معاہدہ حدیبیہ کی تجدید اور استحکام اور مدت سلوح کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں اور یہ کہہ کر تو اپنے شہر واپس چلا جا چنانچہ ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا اور بآواز بلند پکار کر یہ کہا کہ میں عہد کی تجدید اور صلح کی مدت بڑھاتا ہوں اور یہ کہہ کر مکہ کو چل کھڑا ہوا ابو سفیان جب مکہ پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا تو قریش نے یہ کہا کہ کیا محمد نے بھی تمہارے اس اعلان کو جائز رکھا ابو سفیان نے کہا نہیں قریش نے کہا کہ محمد کی بغیر رضامندی اور اجازت کے تم کیسے راضی اور مطمئن ہو گئے محض لغو اور بیکار چیز لے کر آئے جس کا توڑنا ان پر کچھ دشوار نہیں تو نہ صلح کی خبر لے کر آیا جس سے اطمینان ہوتا اور نہ جنگ کی خبر لایا کہ جس کی تیاری اور سامان کیا جاتا